پچھلی نشست میں اپ نے فرمایا تھا کہ کے پیسوں کو نکال کے الگ کر دو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس پیسوں کا ہم بانڈ لے لیں اس کو رکھ لیں اگر اس پر انام نکلتا ہے تو وہ کیا زکوۃ کی مد میں نے پیسے نکال کے تو الگ رکھے ہیں وہ ابھی زکوۃ نہیں نکلی زکوۃ کا مال اپ نے الگ کر لیا جب تک کسی کو مالک نہ بنائیں اس وقت تک آپ کی زکوۃ ادا نہیں ہوئی میں اس کی مثال دیتا ہوں اپ نے زکوۃ کے پیسے کہیں الگ رکھے اور وہ چوری ہو گئے تو وہ آپ کے پیسے چوری ہوئے زکوٰۃ کے نہیں زکوٰۃ میں تملیغ شرط ہے کہ جب تک کسی کو مالک نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی اب اسی لیے میں جو ہمارے یہاں میمن جماعتیں ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں مثال کے طور پر سویل اسپتال میں ایک تنظیم ہے جو زکوٰ کے پیسوں سے لوگوں کو دوائیاں لے کر دیتی بہت اچھی بات ہے جو نادار غریب لوگ ہیں دوائیں اور ڈاکٹروں کے قرض اخرجا کتنے زیادہ یہ بہت اچھی بات کہ وہ غریبوں کو دوائیاں لے ایک دفعہ ان کے یہاں ڈاکہ پڑ گیا پیسے جو ہیں وہ چوری ہو گئے اب جب پیسے چوری ہوئے تو اس کی زکوۃ کیسے ادا ہوئی کہ جس نے آپ کے ادارے کو زکوات دی تو دوبارہ پھر اس کو زکوات دینی ہوگی ٹھیک تو اس کے وجہ جب تک کسی کو مالک نہیں بنائیں گے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی